ایک بہت بڑا ہتھیار ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ غلطی کرنے کے بعد لازمن غلطکار کار کے اندر ریپینٹنس آتا ہے یہ بہت بڑا ہتھیار ہمارے پاس ہے نفسیاتی یہاں پر دلّی میں ایک ایک فوجداری کے وکیل ہندو وکیل رہتے ہیں یہ کنگز وے کیمپ میں انہوں نے مجھ سے بتایا کہ میں پچیس سال سے قتل کے مقدمے لے رہا ہوں اور صرف قتل ہی کے مقدمے لیتا ہوں میں پچیس سال سے اون کا آج تک کوئی قاتل مجھے ایسا نہیں ملا جس میں ریپینٹینس نہ پیدا ہوا ہو ندامت پشمانی میں نے غلط کیا پچیس سال سے ہر قاتل تو اس کے کیا ہے ہر غلط کار جو ہے اس کے اندر میرے موافق ایک چیز موجود ہو جاتی ہے اور وہ ندامت اور شرمندگی اگر میں اس کو اویل کروں تو وہ ڈھہ جائے گا بالکل لیکن اس کو اویل کرنے کے لیے صبر چاہیے اس کو اویل کرنے کے لیے صبر چاہیے اگر صبر نہ ہو تو آپ تو لڑ جائیں گے لڑ جائیں گے تو اس کی نا میں چھپ جائے گی پھر اس کا ایگو جاگ پڑے گا